اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا اور اس کی اس تمثیل کے پیرائے میں ویسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشبیہ نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تنصیل لائے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس اکرام فرمایا ہو بہت انعام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباص کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیلہ بن کر رہ جائے وطن علیہ نباب نظی آتنا آیات یہ بلعام بن باورہ اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم عابد اور زاہد اور لوگ جو ہے اس کی بہت عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور یہ اللہ میں سے تھا وطل و نبا الزی آتے آتے نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے یہ صرف مثال نہیں ہے ان کو سنائی یہ خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں کہ صاحب کرامت بزرگ تھا یعنی جو آیات جو ہے یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہے فنسدہ کا وہ اس میں سے نکل بھاگا فاطمہ ہو تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں بھی ایک نقطہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی کو غلطی پر ان عبادی لہس اللہ کا کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں یہ کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کہیں راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا وقت آئے ہوں نواز نظی آتے ہو آیاتنا فنسلق امنا فاطمہ شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں ولاؤ شینا لڑفارنا ہو ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور اونچا مقام دیتے ولا کن اخردا مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھسنا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ حیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے منہا خلکنا کو اور اس کے تقاضے ہیں. ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے السٹ و بے کو ان کے درمیان کشاک ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا فل و شہن یار جو لے کی ہر شہ اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنے ممبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا حیوانی جشق یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں یہیں کا مالو متا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سامان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں ایش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جا سکے بابر عیش کوش یہ عالم دوبارہ نہیں اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا فنسل خام ہاں اب وہ روح سسکتی رہے گی احتجاج کرتی رہے گی سسکتی رہے گی ایک وقت نے آ کر شاید وہ مر جائے اس میں موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تعزیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھرتا انسان حقیقت میں وہ اب وہ انسان تو بر چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا تو یہ ہے ولا کنحو اخلاد <إِلنَّرد> زمینی خواہشات زمینی آرزوئیں یہ نچلے درجے کی سفری قسم کی خواہشات سفری آرزوئیں اور امنگیں وہ تباہ ہوا ہو اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی وہ مسلحوں کا مسئلہ کل تو اس کی مثال کتے کیسی ہے ان تحمل علیہ یلحس اور تصلو کو وہ ہر وقت ہی ہانپتا رہتا ہے کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھیے تب بھی ہاپے گا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے ہانپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ بدمخ ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے مانند ہاپنے لگا اور زمین ہی کی طرف اور کتا آپ نے دیکھا ہوگا چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو ہر وقت سوگے گا زمین کو گاہنے کا مسل اس قوم الگی نہ کزبوں یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ پاکستانی قوم اس کی سب سے بڑی مثال ہے پاکستان کا بن جانا موجودہ تھا کسی حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں پھر پاکستان کا قائم رہ جانا موجودہ تھا انگریزوں کو بھی اور ہندوؤں کو بھی یقین تھا کہ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا وائبل نہیں ہے ختم ہو جائے لیکن پاکستان قائم رہا سن پینسٹھ میں اس کا بن جانا موجودہ تھا اتنی یقینی بات تھی کہ بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر دکھا دیا گیا فال آف لاہور لاہور آن جو ہے وہ بھارتی فوج داخل ہو چکی ہے قبضہ کر چکی ہے اتنی یقینی بات ہے شام کو جم خانہ میں شراب پینے کا پکا پروگرام تھا لیکن خوف تاریخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اے شاید ہمارا کوئی گھیرا کیا جا رہا ہے کوئی رجسٹینس نہیں ہے کیا ہوا ہے جہاں ہم غافل پڑے ہوئے تھے رجسٹینس کیا ہوتی لیکن بجائے اس کے لیے وہ یہ سمجھتے کہ یہ غافل ہیں رجسٹینس اس لیے نہیں ہو رہی ان کے دلوں میں سعودی فی قروب الدین کفر ال میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا روب پڑ گیا پاکستان بچ گیا تو یہ ساری چیزیں موجودے ہیں لیکن یہ سب اس لیے تھا کہ ہم اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر اسے تجربے گاہ بنائیں گے اسے ایک نمونہ بنا दुनिया گے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا دیکھے گی کہ اسلام کیا ہے اسلام کا ہے؟ قائد نے کہا تھا کہ ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم عہد حاضر میں اسلام کے اصول حرریت و اقوت و مساوات کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں وہ کہاں ہے تنسر اقمہار ان تمام آیات سے ہم نکل بھاگے ہیں شیطان کی پیروی کی ہے اور جو حال ہوا ہے دو لفظ ہو چکے ہیں اور ابھی کیا حال ہوگا جو نئی صورت حال جو ہے اس ملک کے اندر اب کھڈ بد ہونے لگی ہے پکنے لگی ہے اس کی صورت حال کیا بنے گی بندہ آڈر ظال کا مسن القوم الدین کر زبوب یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا فخص اللہ تفک کروں تو اے نبی آپ یہ چیزیں سنا دیجئے شاید یہ تفکر کریں شاید کہ یہ غور کریں آپ یہ باتیں ہماری سنا دیجئے سا مسلق کر زبوب آیاتنا بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ انفسند قانون اور وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے رہے میاض اللہ فول محتدی جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ ہمیں یوز الفاء اور جس کی گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر قائم ہو جائے تو وہ تو تباہ ہونے والے ہی ہیں و لک زراء علیہ جہنما کثیرم جگ اب یہ تیسری بات آگئی حکمت قرآن کی دیکھیے پہلے وہ عہد السط جو عالمی اروا میں ہم نے کیا تھا اچھا اس عہد کے حوالے سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی ایک ہمارا روحانی وجود ہے اور ایک ہمارا وجود ہے اگر ہماری توجہ اور ساری دلچسپی حیوانی وجود پر ہوگی تو ہم ظاہر بات ہے کہ پھر اس بلعام بن بل باورا کی مثال بن جائے گے انفرادی سطح پر بھی اور قومی اور اجتماعی سطح پر بھی اب تیسری بات آ رہی ہے کہ انسانوں میں سے کثیر انسان وہ ہیں جو نظر آتے ہیں انسان حقیقت میں انسان نہیں ہیں حیوانوں کی سطح پر ہیں ہے ملاقزران جہنم کثیر جن ونس ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انس لَهُمْ قُلُوبٌ لَا کہ بِهَا ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے تفقو نہیں کرتے وَلَهُمْ آیل لَا سے بِهَا ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں وَلَهُمْ آزانو لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں الای تو یہ چوپاوں کے مانندیں بلحم بلکہ ان سے بھی گزرے یہی لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں یعنی یہ کہ جب انسان ہدایت سے منہ مو موڑتا ہے اور جب ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور جب اللہ تعالی دلوں پر مہر کر دیتا ہے اور ان کی سماج پر کانوں پر مہر لگا دیتا ہے ان کی آنکھوں پہ پڑ دینا اب یہ کیا رہ گئے اب یہ انسان نہیں رہے ان کے دل تو ہے تفقوں سے خالی لی ہے موہر لگ چکی ہے آنکھیں تو ہے حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ نہیں ہے کتا بھی دیکھ لیتا ہے گاڑی آ رہی ہے مجھے بچنا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا لیکن یہ دیکھنا حیوالی دیکھنا انسانی دیکھنا تو کچھ اور ہوتا ہے کسی شے کو دیکھے اور اس کی حقیقت پر غور کرے اہل نظر دو کے نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا لیکن یہ انسانی دیکھنا جو ہے دیدن دیگر آموش سنی دن دیگر وہ دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو دوسری قسم کا سننا سیکھو وہ سننا جو دل سے سنا جاتا ہے وہ دیکھنا جو دل سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی ان کے کالوں پر موہر ہو گئی ان کی آنکھوں پر, پر پردے پڑ گئے اب ان کا حال کیا ہے بِهَا وَلَهُمْ اللائق لَا بیاہ بِهَا وَلَهُمْ الفیاہ لَا آزان بِهَا ماؤن بیاہ کل الحم بلوم یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی اس لیول پر کیا تھا ان کو پیدا کیا تھا بہت پونچھے مقام پر یہی صورت الدین کا مضمون ہے وہ تین ویتون سی دین بہاد المین لقد خلق ند انسان فیفل تقریب انسان پیدا کیا گیا اس بلند ترین مقام کے اوپر مسجود مرائی لیکن پھر جب یہ گرتا ہے تو گرتا ہے تو سب سے نچلوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں الا کہ کلان بلوم الاحم الغافل یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اس دنیا میں رہتے حوالوں کی طرف کھایا پیا چرا, چرا چرا چگا اور جو ہے بس دنیا کی نظریں اٹھائیں اور مر گئے کچھ ہوش نہیں تھے کیوں ہم پیدا کیے گئے کون ہمارا خالق ہے کون ہمارا مالک ہے زندگی کاہے کے لیے ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کو مرنے کے بعد کہیں کسی کے سامنے حاضری ہے کوئی جواب دے کچھ نہیں کوئی ہوش نہیں ولی اللہ لسبا اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں فتع ہو تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجیے قرآن مزید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے نفظ صفت ثابت نہیں ہوتا. ویسے حدیث میں ہے میں صرف بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں قرآن میں الوار کے لیے لفظ آتا ہے نام اسما یہ سب اللہ کے نام ہیں ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے لیکن صفات کا لفظ جو ہے صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجابن مثبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا نام ہے اللہ کے اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے سو نام ہو سکتے ہیں تلوار کے پانچ ہزار نام ہیں تلوار تو ایک ہی شے ہے نا لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو حرا سے رضی اللہ تعالیٰ جس میں کہ حضور نے ننانوے نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ ننانوے نام ہے اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے فتع بہا بے ہا اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے یا ستار یا غفار یا کریم ہو یا علیم ہو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے تو یا،, یا اللہ ہو ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام سب سے اہم نام ہے اس حوالے سے اس کو پکارو دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے وہ ضرور لذیذ نفی اسمای اور چھوڑ دو دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں لاہت کہتے ہیں کو یہ قبر جو ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے لہد والی جس میں کہ بغلی قبر اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو تو اسماع الہی میں لہط الہاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے انہی ناموں کے الہوالے سے ان کے مراق میں کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الہاد ہو جائے گا غلط اس کے بعد اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالی کے نام جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الحاظ ہو جائے گا الموئز المزل یہ اب جوڑا ہے وہی عزت دینے والا ہے وہی دینے والا ہے لیکن اگر آپ نے یا مزلو یا مجلو مزل یا مجلو کہنا شروع کر دیا تو یہ الحاظ ہو جائے گا اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے اے ذلیل کرنے والے یہاں دونوں نفس آنے چاہیے یا موضوع یا مزل اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے اونچا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے وہ الخافض بھی ہے ارافے بھی ہے الموئز بھی ہے المزل بھی ہے الموہی بھی ہے الممیت بھی ہے زندہ رکھنے والا بھی ہے بہت بارد کرنے والا بھی ہے تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے فرالحد الفی اسماعی سید ماقانو یامن القریب بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا وہ ممل خلق نا امت الحدون اب الحق وبی عادل اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں ایسی جماعتیں رہی ہیں اور جیسے کہ حدور نے ضمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ ضرور لاتی امتی طائفت القائے آل حق حق پر قائم رہے گی تو فرمایا وہ بالحق جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے اور بہی آدلون اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے بلزیز بھی آیات نا صدر جو ہوں منحص ال باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تقزیب کرتے ہیں تم رفتہ رفتہ سہد سہد ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتا بھی نہیں ہوگا استدراجی سے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیح راز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے اس کو استدراج کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر ہوں تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے نہیں یہ استدراج ہے بلدی ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتا بھی نہیں ہوگا وہ املی لہوم آپ ان کو ڈھیل دیں گے ان قیدی متیم میری چال بہت مضبوط ہے جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھنس چکا ہے اب اس کی دوڑ جو ہے آپ رہیے کوئی حل نہیں ان قیدی متین کہیں جانے والی نہیں اب الگ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے ماں ب صاحب ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنون نہیں ہے کوئی جن ان پر نہیں آ ہے یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ کوشچن کہ ذرا غور کرو کبھی تم نے سوچا ہے کہہ تو دیتے ہو تم کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں ان کی سیرت ان کا کردار ان کی شخصیت ان کی تہارت ان کی صفائی ضافت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آ ہے یا ان کا کوئی دماغی تبادل ٹھیک نہیں رہا ماں ب صاحب من جنہ کوئی ان کو جنون نہیں ہے کوئی جن ان کے اوپر نہیں آ گیا ان ہوا الا ندین مبید نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر والے اب الگروفی ملک پت اسلامات ولا مما خلق اللہ شیخ اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں یقور قدک طرب آجل ہوں اور کیا انہیں انہی یہ گمان دیں ہو سکتا ہے کہ ان کی محلت ختم ہوئی ہوا چاہتی ہو ان کی اجل لیکن اجل ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے تو تم کیسے نہ چنت ہو گئے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہاری معذل اب قریب آ چکی ہو این یقور قدک طرب آجل ہوں سے اب کس کے بعد اور کس پر کس بات پر یہ ایمان لائیں گے فلاح جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مور تصدیق سب ہو جائے گی اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں بھائی یادروسی تو یعنی یا اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے یا سلون اکانسا یان مرسا نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی آپ ہمیں بارڈر آتے رہتے ہیں قیامت, قیامت, قیامت قیامت قیامت کب آئے کب لنگر انداز ہوگی کلنما علم ہا اندر ربی کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے لا یو جلی ہا لے نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے کسی کے علم میں نہیں ہے وہی ہے لا یو جلی اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے حمل اسی کے اندر ہے اس کا یعنی یوں سمجھئے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شہ میں موجود ہے ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک ادل مسمہ ہے تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے یہ گویا کہ وہ جو, جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا وہ حمل لیے پھر رہی ہو اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے سکولت لمز لاتا کو ملنا بخت لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک یا سرو نہ کا کرنا کا حفیظ نہ گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں آپ کو یہی فکر دامن گیر قیامت کب آئے گی حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے لیکن اکثر علم ہی لگتے تو بارے میں بھی نہ کسی نفے کا اور نہ درڑ کا ماشاء اللہ, ما اللہ سوائے چاہے خیر اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا میرے پاس میں غیب نہیں ہے یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضۂ قدرت میں ہیں کچھ بھی نہیں و لوکن تو الغیب اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لستا سب کے بال خیر تو میں نے بہت سا خیر جمع کر دیا ہوتا وہ ماں اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہے نا ان عنا نظیر الم بشیر ال قومی نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں خبردار کرنے والا بشارت دینے والا یہ قومی ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں